أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلْ عَلَيْنَا وَمَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَعَق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 کیا پس اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں؟ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے بردار ہیں خوشی سے ہوں تو اور جبرن ہوں تو سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالی پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق پر اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں پر اتارا گیا سب پر ایمان لائے اور جو کچھ موسا اور عیسہ علیہم السلام اور دوسرے نبی اللہ تعالی کی طرف سے دیے گئے اس پر بھی ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالی کے فرما بردار ہیں جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا وہ دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا سامعین نبی نایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرنے میں مشغول ہے اللہ تعالیٰ کے سچے دین کے سوا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں اپنے رسولوں کی معرفت ناز فرمایا ہے یعنی صرف اللہ اکیلے جن کا کوئی شریک نہیں ہے ان کی عبادت کرنا کوئی شخص اور دین کی تلاش کرے اور اسے مانے اس کی تردید یہاں بیان ہو رہی ہے پھر فرمایا کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی متوقع ہیں فرما بردار ہیں خواہ خوشی سے ہوں نا خوشی سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وس جو یعنی زمین و آسمان کے تمام تر مخلوقات اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتی ہے اپنی خوشی سے یا جبرن اور جگہ ہے اولم اِلَى ما خلق اللہ منشی الایت کیا وہ کفار نہیں دیکھتے کہ تمام مخلوق کے سائے دائیں بائیں جھک کر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتی ہیں آسمانوں کی سب چیزیں اور زمینوں کے کل جاندار اور سب فرشتے کوئی بھی تکبر نہیں کرتا سب کے سب اپنے اوپر والے اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو حکم دیے جائیں بجا لاتے ہیں پس امینوں کا ظاہر باطن قلب و جسم دونوں اللہ تعالیٰ کے متی اور اللہ کے فرمبردار ہوتے ہیں اور کافر بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں اور جبراً اللہ تعالیٰ کی جانب جھکا ہوا ہے اس کے تمام فرمان اس پر جاری ہیں اور وہ ہر طرح قدرت و مشیت اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے کوئی چیز بھی اللہ کے غلب ہے قدرت سے باہر نہیں صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ آپ کے رب تعالی کو اے نبی ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو جنت کی طرف کھینچے جاتے ہیں زنجیروں اور رسیوں میں باندھ کر اس حدیث کی اور سند بھی ہے لیکن اس آیت کے معنی تو یہی زیادہ قوی ہیں جو پہلے بیان ہوئے مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس آیت جیسی ہے وَلَئِن مَن خلق یعنی اگر آپ ان سے اے نبی پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالی نے ابن عباس صدی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد وہ وقت ہے جب روزِ ازل میں ان سب سے میثاق کو عہد لیا تھا اور سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے یعنی قیامت کے دن اور ہر ایک کو وہ اللہ اس کے عمل کا بدلہ دیں گے پھر فرماتے ہیں آپ اے نبی کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور قرآن پر اور ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر جو صحیفے اور وہی اتری ہم اس پر بھی ایمان لائے اور ان کی اولادوں پر جو اترا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے اسباد سے مراد بنی اسرائیل کے قبائل ہیں جو یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے یہ یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کی اولاد تھے موسا علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اور بھی جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لائے ہمارا ان سب پر ایمان ہے ہم ان میں کوئی تفریق اور جدائی نہیں کرتے کہ کسی کو مانے کسی کو نہ مانے بلکہ ہمارا سب پر ایمان ہے اور ہم اللہ تعالی کے فرمان گزار ہیں بس اس امت کے مؤمن تمام انبیاء علیہم السلام اور کل الہامی کتابوں کو مانتے ہیں کسی کے ساتھ کفر نہیں کرتے ہر کتاب اور ہر نبی کو سچا جانتے ہیں پھر فرمایا کہ اللہ تعالی کے دین دین اسلام کے سوا جو شخص کسی اور راہ پر چلے اس سے قبولیت دور ہے اور آخرت میں وہ نقصان میں پڑا جیسا کہ صحیح حدیث میں صحیح بخاری اور مسلم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے